بسم اللہ عرحم الرحم اللہ وسلم آل مبارک وسلم سرسل سر بیسواں سبق جو قائدہ سمجھایا جانا مقصود ہے وہ دیکھیے یہ لکھا ہوا پڑھ چکے ہم کہ ایک دو تین چار پانچ چھ اس گنتی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں عدد ان ہنسوں کو کیا کہتے ہیں عدد عدد کے بعد آنے والا اسم کیا کہلاتا ہے معدود مثال کے طور پہ تو رجالن تین یہ عدد ہے اور رجالن کو کیا کہیں گے اس عدد کا معدود قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود مدکر ہو تو عدد معنس لاتے ہیں یعنی گولتا کے ساتھ تو رجالن اربع تو رجالم اور اگر محدود معانس ہو مثال کے طور پہ نسائن ہو تو پھر عدد کو لاتے ہیں مدکراس عدد پھر مذکر استعمال کرتے ہیں گول تا کے بغیر چنانچے کہنا ہو تین عورتیں تو سلاحاتو نسائن نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے سلاحاتو کی بجائے سلاسائن سن لیجیے اگر محدود مذکر ہو تو عدد کیا ہوگا معنس معدود معنس ہو تو عدد کیا ہوگا مدکر سرسل بیسواں سبق لیلا اور سلما کے درمیان یہ مکالمہ ہے ڈائیلاگ ہے یا سلما فصلی کی من منسینی ولیبانی کیا آپ کی کلاس میں چین اور جاپان کی طالبات ہیں نام جی ہاں فی فسلینا خم سال باطم منسینی ہماری کلاس میں پانچ طالبات چین کی ہیں وہ عربا طالباتم من الیابانی اور چار طالبات جاپان کی ہیں یہاں دیکھیے خم کی بجائے کیا استعمال ہوا ہے خم اربع ارباطو کی بجائے کیا استعمال ہوا ہے اربع گولتا کے بغیر و سمانی طالبات انڈونیشیا اور آٹھ طالبات ہیں انڈونیشیا کی لیلا و فی فسلینا سلاس و طالبات من الہندی اور ہماری کلاس میں تین طالبات ہیں ہندوستان کی و سپ طالبات من الفلیپین اور چھ طالبات ہیں فلیپائن کی وہ سب طالبات من ال اور سات طالبات ہیں کویت کی سلما کم اختل لکی یا لیلا اے لی آپ کی کتنی بہنیں ہیں لی سلاسو خواتین سلاسو کی بجائے استعمال ہو رہا ہے سلاسو خواتین میری تین بہنیں ہیں و کم لَكِ لکی اور آپ کے کتنے بھائی ہیں لی قم ستو میرے پانچ بھائی ہیں یہاں دیکھیے اخوا بھائی یہ مذکر عد اس کا رہا ہے منس گولتا کے ساتھ خم و اخوتن سلم تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ کہتی ہے لکی سلاس و خواتین آپ کی تین بہنیں ہیں وہ خم ست اخوتن اور پانچ بھائی ہیں للا کہتی ہے نام جی ہاں بالکل ٹھیک اسی طرح ہے وہ کم اخن و اختن لکی اور آپ کے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ہیں یا منع کریں گے اور آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں سلما لی اربا تو و اربا خواہن بھائیوں کے ساتھ اربا اور بہنوں کے ساتھ اربا میرے چار بھائی ہیں اور چار بہنیں ہیں لیلا لی سمیلا میری ایک کلاس فیلو ہے اسمحا خدیجہ تو اس کا نام خدیجہ ہے لہ سمان یا اس کے آٹھ بھائی ہیں و سمانی یا اور آٹھ بہنیں ہیں تماری نشقیں سمرین وقم واحد مشق نمبر ایک ایک اور پڑھیے اور لکھیے طالبات یہاں دیکھیے طالبات کا لفظ معنث ہے عدد کیا استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ مذکر اور اگر کہنا ہو تین طلبہ پھر کیا کہیں گے سلاثاتو بن سلا بن یہاں ہے سلاسو طالبات طالبات چار پانچ چھ وغیرہ رقم اسنان مشق نمبر دو اس میں ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے اس قاعدے کی کہ تین سے لے کے دس تک کے جو ہیں تین سے لے کے دس تک کے جو آداد ہیں ان کے بعد آنے والا اسم اگر معنث ہو تو وہ عدد استعمال ہوگا مذکر گول تا کے بغیر مثال کے طور پہ کہنا ہو تین لڑکیاں یا تین بیٹیاں تو بنات کا لفظ چونکہ معانس ہے اس کے لیے جو عدد آئے گا تین سے لے کے دس تک کا وہ کیا ہوگا مذکر چنانچہ کیا کہیں گے سلاسو بناطن اور اگر جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس سے پہلے کوئی عدد استعمال کرنا چاہتے ہیں اس لفظ کا تعلق مذکر سے ہے تو اس کے لیے تین سے لے کے دس تک کا جو عدد ہے وہ کیا استعمال ہوگا معنظ تو معنس کے ساتھ مذکر اور مذکر کے ساتھ معانس چنانچہ تین بیٹے کہنا ہو تو کہیں گے سلاست اب نا ایک اور بات جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ جس جمع کا واحد مذکر ہو وہ جمع بھی کیا کہلائے گی مذکر اور جس جمع کا واحد معانس ہو وہ جمع بھی کیا کہلائے گی معنت غورف یہ جمع ہے غرفتن کی بتائیے اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا واحد معانس ہے یعنی غرفتن تو اس کی جمع کو بھی کیا کہیں گے معانس غرفتن معنس ہے تو اس کی جمع جو غرفن استعمال ہوتی ہے وہ بھی کیا استعمال ہوگی معنس حالانکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں اب بتائیے کہنا ہو تین کمرے تو کہیں گے یا سلاسو غورفن، سلاسو غورفن تو غرف کا لفظ کیا ہے معانس مونس کی علامت مونس کی نشانی تو یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہی تو پھر مونس کیوں ہے اس لیے کہ یہ لفظ جمع ہے کس کی غرفت ان کی تو چونکہ اس کا واحد مونس ہے اس لیے یہ بھی کیا ہوگا معاون جی کنٹراسٹ لاجک بعض اوقات وہ یعنی کنٹراسٹ میں حسن پیدا ہو جاتا ہے خوبی پیدا ہو جاتی ہے کسی جملے کی ادائیگی میں کنٹراسٹ سے وہ جس طرح یہ آپ میچنگ کرتی ہیں کنٹراسٹ کے ساتھ اسی طرح یہاں ہے فکر وقت تو پڑھیے اور لکھیے فی بیسو گورا فن ہمارے گھر میں تین کمرے ہیں فل جامع آتی اشر حافلات یونیورسٹی میں دس بستے ہیں فی حض رساتن سمانی مدرسات اس سکول میں آٹھ میل تیچرز ہیں اباسن لہو سب او بناطن عباس اس کی ساتھ بیٹیاں ہیں فی بیتنا تس دجاجات جاتن ہمارے گھر میں نو مرغیاں ہیں فل جامع خم سکیات یونیورسٹی میں پانچ کالجز ہیں یا فیکلٹیز ہیں اشروف ہسپتال میں دس لیڈی ڈاکٹرز ہیں اور چار نرسے ہیں خالد الہو سلاطت و خالد اس کے تین بیٹے ہیں وہ عربا او بنا اور چار بیٹیاں ہیں لی کم ستو اخوتن میرے پانچ بھائی ہیں وہ ستو اخواطن اور چھ بہنیں ہیں فی حادل کتابی اس کتاب میں اشرۃ دروسن دس اسباق ہیں لنا عربا اتو امامن ہمارے چار چچے ہیں وہ خم اور پانچ پھوفیاں ہیں فی بلدی میرے ملک میں خم جامعات پانچ یونیورسٹیاں ہیں فی حادت در سے اس سبق میں سمانی کلماتن جدید آٹھ نئے الفاظ ہیں اندی ثلاث میرے پاس تین رسالے ہیں مجلطم میگزین کے معنی میں اندی آنے والے سوالات کا جواب دیجیے مستعملن استعمال کرتے ہوئے الداد مزکور بہنا کو اس عدد کو جو مزکور ہے دو بریکٹس کے درمیان کم اخل کا آپ کے کتنے بھائی ہیں آگے لکھا ہوا ہے چھ کا ہنسا. اس کو استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دینا ہے یوں کہ, کے؟ کہ میرے چھ بھائی ہیں کل ہم نے بتایا کہ اگر عدد کے بعد آنے والا اسم یعنی جو اس کا ماد ہوتا ہے وہ مذکر ہو تو عدد کیا ہوگا مہنس اور اگر وہ مہنس ہو تو عدد کیا ہوگا مذکر گولتا کے بغیر اب اقوا تن کا لفظ مذکر ہے کیونکہ اس کا معنی ہے بھائی اس جمع کا واحد چونکہ مذکر ہے اس لیے یہ جمع بھی کیا کہلائے گی مذکر خیر کے آخر میں گولتا موجود ہے لیکن جس جمع کا واحد مذکر ہو وہ جمع بھی کیا استعمال ہوتی ہے مذکر اخواتن اس کا واحد کیا ہے اخن بھائی کہنا ہو میرے چھ بھائی ہیں تو کہیں گے لیخواتن یہ اب حدت معنت سے استعمال ہوگا گولتا کے ساتھ لی اخواتن میرے چھ بھائی ہیں کم اختل کا آپ کی کتنی بہنیں ہیں آگے لکھا ہوا ہے پانچ کہنا ہو میری پانچ بہنیں ہیں تو کیا کہیں گے لی خم سو خواتین دیکھیے یہاں, یہاں خم ستو نہیں ہے خم سو گول تا کے بغیر کیوں اس لیے کہ بہنوں کا لفظ کیا ہے مس تو مانس کے ساتھ عدد کون سا استعمال ہوگا مذکر اور مذکر کے ساتھ عدد استعمال ہوگا مونس مونس کے ساتھ مذکر کم اختل لکہ لکھا کی کتنی بہنیں ہیں لی خم سوخواتن کم بقرتن فی کھیت میں کتنی گائیں ہیں کہنا ہو کھیت میں دس گائیں ہیں تو کہیں گے فی الحق لیو بقوراتن بقراتن گائیں یہ لفظ چونکہ مونس ہے اس لیے عدد گول تا کے بغیر آئے گا اشرو اشاراتو نہیں کم طالب عطن فی حاضل فصلی اس کلاس میں کتنی نئی طالبات ہیں کہنا ہو اس کلاس میں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نو اس کلاس میں نو نئی طالبات ہیں تو کیا کہیں گے فی حاضل فصلی تصو نہیں کیونکہ طالبات کا لفظ کیا ہے مولت محنت کے ساتھ مذکر عدد آئے گا طالبات آگے جو دو دن جمع کے ساتھ جمع طالبات جو دو دن نو نئی طالبات ہیں کم تبیبت فی مستفل ولادتی گائنی ہسپیٹل میں کتنی ریڈی ڈاکٹرز ہیں آگے لکھا ہوا ہے آٹھ کہنا ہو آٹھ تو کیا کہیں گے سمانی ہاں یہاں جو دو دن غلطی سے لکھا گیا اوپر لکھنا تھا تو کیا کہیں گے فی مستفل ولادی سمانی تبی باطن نہیں آئے گا گولتا کے ساتھ بلکہ گولتا کے بغیر سمانی تبی کم حافل فل جامع آتی یونیورسٹی میں کتنی بسیں ہیں کہنا ہو چھ بسیں ہیں تو کیا کہیں گے فل جامع آتی تو نہیں بلکہ ستو اور آگے جمع فل جامع آتی ستو ہا یونیورسٹی میں چھ بسیں ہیں کم ابن اللہ آپ آب کے کتنے بیٹے ہیں آگے لکھا ہوا ہے چار چار کی عربی کیا ہے اور کہنا ہو میرے چار بیٹے ہیں تو کیا کہیں گے لی اور با تو تو آئے گا گولتا کے ساتھ کیونکہ اب مذکر ہے ہے مذکر کے ساتھ عدد محنت لی اور با تو اب کم بن تل آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں آگے ہنسہ لکھا ہوا ہے عدد لکھا ہوا ہے سات کا کہنا ہو میری سات بیٹیاں ہیں تو کہیں گے لی سب کی بجائے سب او بنا لی سب بناتن بنا میری سات بیٹیاں ہیں کم جامع آتن فی بالاد کا کم جامع آتن کتنی یونیورسٹیاں ہیں فی بالاد کا آپ کے ملک میں آپ کے ملک میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں کہنا ہو میرے ملک میں تین یونیورسٹیاں ہیں میرے ملک میں تین یونیورسٹیاں ہیں تو کہیں گے فی بلا دی جی بڑا درس میں کہتے ہیں علاقے کو کوئی بھی زمین کا خطہ تو یہاں مراد ملک آپ کے علاقے میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں یوں کہہ لیجئے تو کیا کہیں گے تین یونیورسٹیوں کے لیے جامعات نہیں کیونکہ جامعات کا لسمانس ہے کم آتاب ان دقا آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں کہنا ہو میرے پاس آج کتابیں ہیں تو کہیں گے اندی سمانی کتو بن اندی سمان یا نہیں آئے گا بولتا کے ساتھ کیونکہ کتب کا لفظ کیا ہے مرک سوری یہ گلتی ہو گئی سمانی یہاں غلطی ہے مذکر کے ساتھ کیا آئے گا منس تو کہیں گے سمان یا تو کتب بن ہندی یا تو بن میرے پاس آج کتابیں ہیں تمریم رقم اربا مشق نمبر چار اکرا جمال آنے والے جملوں کو پڑھیے وقت بہا اور انہیں لکھیے ماں کتاب الآدادی بالحروفی ان آداد کو لکھنے کے ساتھ جو ان جملوں میں وارد ہوئے ہیں ان کو لکھیے بالحروف حروف میں الفاظ میں اب سنتے جائیے پہلا جملہ ہے جس میں چار اور تین یہ دو آداد استعمال ہوئے ہیں کہنا ہو میری میرے چار بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں تو کہیں گے لی اربع با اربا تو کے ساتھ عدد استعمال ہوگا معنس گولتا والا اور معانس کے ساتھ عدد استعمال ہوگا مدکّر گولتا کے بغیر لی اور باط اخواطن و صلاحت خواتین محمد اللہ خم ستو اب بیٹوں کے ساتھ خم عدد استعمال ہوگا گولتا والا اور بناتن بیٹیوں کے ساتھ گولتا کے بغیر چنانچہ کہیں گے محمد ان لہو خم ست اب بناتن اندی نی بنا شرط بن وب میرے پاس دس کتابیں ہیں اور سات رسالے ہیں فل و ست ومر ہسپتال میں نو ڈیڈی ڈاکٹر ہیں اور چھ نرسیں ہیں کمسان میرے پاس چار کمیز ہیں لہٰذ سیارتی اور بہ اتو ابوا اس گاڑی کے چار دروازے ہیں فی ہاد کی حروف اس کلیما میں اس لفظ میں پانچ حروف ہیں فی مدور سطینہ تمامی مدرسات ہمارے سکول میں آت سی ٹیچرز ہیں فی بیتنا اشارت رجال و اشرو نسائن ہمارے گھر میں دس مرد ہیں اور 10 عورتیں ہیں رہب ابی الاریاض قبل سلاسات ایام تین دن پہلے قبل سلاسات ایام تمریر رقم خمسہ مشکل نمبر پانچ اکتب العدادہ آداد کو لکھئے, ان ہنسوں کو, ہنسوں کو لکھئے, من, من لکھیے اور بنائیے ہر ایک کو آنے والے الفاظ میں سے اس عدد کا محدود اور یہ ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ عدد کے بعد آنے والا اسم اس کا کیا کہلاتا ہے محدود یعنی نیچے آنے والے اسموں کو تین سے لے کے دس تک کے آداد کے بعد استعمال کیجیے اب جی نیچے جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں سب کا تعلق معنس سے ہے سارے کے سارے معنس الفاظ ہیں اس لیے ان سے پہلے جو بھی عدد آئے گا تین سے لے کے دس تک کا وہ گول تا کے بغیر استعمال ہوگا مذکر مثال کے طور پہ کہنا ہو تین گاڑیاں تو سلا ساتو کی بجائے کیا کہیں گے سلاسو سیاراتن چار بہنیں اور بخواتن پانچ طالبات خم طالبات طالباتن چھ رسالے ستو مجلاتن سات لڑکیاں سبع بنات بناتن آٹھ گھڑیاں سا آتن الکلمت الجدیرہ تو نئے الفاظ المجلات الرسال میگزین جمع اس کی مجلات انڈونیسیا انڈونیشیا الحرف جمع اس کی حروف ال کیلیمت ہوں اس کی جمع کیلیمات الحمد اللہ عرمی